ونفسه ألم تل إلى الذين يدعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يغفروا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم بلالا بعيدا عالمتا کیا آپ نے دیکھا نہیں عید اللہ ذینہ ان لوگوں کو یا ظلمہ جو یہ ظلم کرتے ہیں یہ ذرا کرتے ہیں انّا ہم آمانو بیما ان زدہ کا کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر نازر کی گئی ہے یعنی انہیں یہ ظلم ہے کہ وہ آپ پر نازر چیز یعنی قرآن مزید قرقان حویز پر دونا وہ ارادہ کرتے ہیں وہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں وہ حکم دیے گئے تھے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ تارود کا کفر کریں غیر اللہ کا انکار کریں وہ شیبان اور شیطان چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے بہت دور گمراہ کر کے لے جائے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی فرما برداری کا حکم دیا اور پھر یہ کہا کہ جب تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں اختراع پیدا ہو جائے اور دو اللہ و رسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو انت انت انت اگر تم اللہ اور دن پر ایمان رکھتے ہو یعنی ایمان کا تقارہ یہ ہے کہ آپس کے تنازعات کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کروائے جائیں یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ منافر وہ ہمیشہ سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے فیصلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کروانے کے بجائے تعبت سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں کسی مشرف یہودی یا کسی نسلانی عدالت سے وہ اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں حالانکہ اسلام نے ان سب کے انکار کا حکم دیا ہے کہ فیصلے تمہارے اللہ تعالیٰ کی نادر کردہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے کسی کی من مانی کے مطابق نہیں یہودیوں کے عیسائیوں کے نظریات ان کے پاس تو اللہ تعالی کردہ دین ہے ہی نہیں انہوں نے تحریف کر کے تغیر و تبدل کر کے سارا بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے اللہ کا جو ناگر کردہ دین ہے دین اسلام اس کے مطابق فیصلے کرواؤ یہ ان کو حکم تھا تو وہ کیا کرتے کہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آنے کی بجائے وہ یہود و سارا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلے کروانے کی کوشش کرتے تو دین اسلام اسلامی عدالت کے سوا باقی تمام پر عدالتوں کو تعارف کہتا ہے وہ عدالت جو ہاں پہ مسلمان حاکم ہو مسلمان فیصل ہو قاضی ہو وہ عدالت صحیح ہے اسلامی ہے جو اسلام کے مطابق فیصلے کرے اس کے علاوہ جو عدالت جس کے اندر قاضی جج فیصلہ کرنے والا حاکم فیصل وہ غیر مسلم ہے اور اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو جو عدالت تعارو کہلاتی ہے دین اسلام کی میں اللہ اشتراک فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں تعاون کہ وہ اپنے فیصلے تاغوت سے کروائیں وہ قدرو بھی حالانکہ ان کو تو تاغوت کا سفر کرنے کا حکم دیا گیا جو کا اللہ <سؤال> پر ایمان لے آئے اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھاما ہے جس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے سورہ بقرہ میں اللہ سے اللہ نے کروایا اس کی طرح سے اشارہ کیا وقع امیر تو کے ساتھ کرنے کا, کا انکار کرنے کا حکم دیا گیات بھاگے بھاگے کی جھولیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, اپنے فیصلے ہیں. وَيُرِيد اِن اور شیطان تو انہیں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یہاں پہ ایک بات اہم سمجھنے کی ہے کہ ہماری موجودہ عدالتیں مسلمان ملکوں کی اب بطور مثال پاکستان کو لگا پاکستان کی موجودہ عدالتیں اب ایک تو شریعی عدالتیں بنائی ہیں وہ نہیں عام کیا یہ عدالتیں تعرود ہیں ان میں فیصلہ کرنے والے ججز حضرات تعبوت ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھی طرح یہ کلے باندھ لیں اپنے کہ تاغوت, تاغوت وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے کو جو فیصلہ اس نے کتاب و سنت سے ہٹ کے دیا ہے اس فیصلے کو کتاب و سنت کے برابر یا اس سے برتر و بہتر قرار دے پھر وہ تعلق بنتا ہے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی منورزی سے اس نے فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو وہ کتاب و سنت خدائی فیصلوں کے برابر قرار دے یا اس سے بہتر قرار دے پھر تعبط ہوگا اور اگر وہ یہ فیصلہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ جس فیصلے میں وہ سمجھتا ہے کہ دین کی پاسداری نہیں ہو رہی لیکن وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے یا اپنی کوئی مجبوری سمجھتا ہے مثال زانی شادی شدہ شریعت حکم دیتی ہے اس کو حجم کر دیا جائے سنسار کر دیا پاکستان کے قانون میں یہ بات موجود ہے زانی کی حد سنسار شادی شدہ زانی کی رجم موجود ہے لیکن جج جب فیصلہ سناتا ہے شادی شدہ زانی کو تو سنسار یا رجم کی حد نہیں بتاتا کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی جج کسی شادی شدہ جانے کے لیے سنسار کرنے یا رجم کرنے کا حکم دے وہ فیصلہ کر دے گا لیکن اس کے فیصلے پر امر درامد ہوگا بالکل نہیں بلکہ اس کا نتیجہ پیانے نکلے گا کہ یہ سنسار یا رجم کا حکم دینے والا جو جج ہے اس کو جان کے لانے پڑ یہ جتنی ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی جو این جی اوز ہیں اور یہ پنوشا رحمان اور آسما جہانگیر اور یہ جو عجیب و غریب قسم کی عورتیں ہیں یہ ساری بڑھ جائیں اس کو جاننی سنسار نہیں ہوگا ہاں یہ جو فیصلہ سنانے والا ہے یہ بیچارا اپنی جان سے جائے اور یہ ایک حقیقت ہے اب عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا جج وہ زانی کو سنسار کی حد اس کے قانون میں موجود ہے لیکن وہ نہیں سناتا کیوں اپنی جان بچانے گئی خوف ہے اس کو ان لبرل زدہ اب اس خوف کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور بھی کئی ایک مسائل اور کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے تو اب اگر وہ جج گانی کو قید کی یا قید و مشقت یا جرمانہ یا کوئی بھی اور سزا دے دیتا ہے لیکن اس کو ہر جو شریعت نے مقرر کیا وہ نہیں سناتا اپنے تحفظ کی خاطر تو ہم اس کو تعبط قرار نہیں دیں گے یہ تعبط نہیں بنے گا ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے اگر اس کو ہم یعنی کہ پاکستانی قانون کو فکا ہمکی کے ساتھ مکارنا کریں اس کا موازنہ کریں تو کوئی پانچ سات مسائل ایسے ہیں جو پاکستانی قوانین کے فکا ہنسی میں نہیں ملیں گے باقی جتنے بھی فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں سارے فکا ہنسی کے عین مطابق ہوتے ہیں یہ جو عدالتوں کو تعلود کہنے والے لوگ ہیں ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہی فیصلہ آپ کا مفتی صاحب اپنی مثنط پہ بیس کے خطرے کی صورت میں تحریر کرے تو وہ مجھ اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور اگر وہی وہ فیصلہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا جج سنا دے تو وہ تابوت ہو گیا یہ کہاں کا احساس ہے اگر مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے کو اشتہاد کے نام پر آپ سہولت دیتے ہیں تو مزا کی کرسی پر بیٹھنے والے کو سہولت کیوں نہیں دیکھتے وہ بھی تو مسلمان ہے چیز کا حق بار. یہ کئی ایک ایسے معاملات اب آپ دیکھیں جس طرح شوقت صدیقی کا جو معاملہ ہے یہ بھینسیت وغیرہ کے خلاف اس نے بڑا ایکشن لیا اپنے طور پر لیکن اب وہ جو تھے اس کو انوشا رحمان نے مزا دیا بحر. وہ جو لگے ہوئے تھے خانہ نواب کیس کو وغیرہ پہ اپلوڈ کرنے کے لیے وہ سارے نکل گئے اب وہ بیچارہ ابھی تک بھگت رہا ہے اس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے پھنسا ہوا ہے انہوں نے فیصلہ یعنی کہ یہ ایسا ایک پیچیدہ قسم کا نظام ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے کہ اس میں آپ صرف اس وجہ سے حکومتوں کو یا عدالتوں کو تعبوت قرار دے جائے گی یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اس کی وجہ تو دیکھو وجہ کیا ہے ایک بات نمبر دوراف شریعت فیصلہ کرنے والے کیا صرف جج یا حکومتیں ہی ہیں آپ خود نہیں انسانی زندگی میں آپ خود اپنے بارے میں کتنے فیصلے کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے آپ اس کو اپنی عملی کوتا ہی کہہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے شریعت کا یہ تو میں ہماری عملی کوتا رہنے سہنے کے انداز سے لے کر خوشی زمیں طور طریقوں تک آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی اس سے منع کیا لیکن میری کوتا ہی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا کیسے ہے آپ اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان اپنے گھر اپنے کنبے قبیلے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ بھی پھر تابوت ہو گئے اپنے آپ کو تابوت کیوں نہیں کہتے اس لیے کہ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ شریعت کے برابر یا شریعت سے متفق اور بہتر نہیں یہ ہماری کوتا ہی ہے کمی اصل صحیح درست فیصلہ اور شریعت کا پھر تیسری بات یہ لوگوں کے معاملات کی نسبت عقائد زیادہ اہم ہے معاملات کی نسبت عبادات اور عقائد وہ زیادہ اہم ہیں معاملات میں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والا ہر بندہ یہ اگر تعبت ہے تو عقائد اور عبادات میں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے فوکا ہائے ان کا کیا بنے گا وہ تو زیادہ اہم چیز میں خلاف شریعت فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے الرحمان و الر ارش رحمان عرش پر مستوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے ہے اوپر اشارہ کر کے آسمان میں ہے اور مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ کہاں ہر جگہ ہے دوسرے مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ کہاں ہے جواب آتا ہے جی اللہ کہیں بھی نہیں لفظ بولتے ہیں لا مکان لا مکان کا معنی کہیں بھی نہیں اللہ لا مکان ہے لا مکان جس کا کوئی تکانا نہ ہو کوئی مکان نہ ہو مطلب کتنے بھی نہیں لو لا کان اس لیے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے لام مکان کا معنی کہیں بھی نہیں پھر کہتے ہیں ہم اللہ تعالی کے لیے جے ثابت نہیں کرتے جہاد ہیں ہے چھے, شاش جہاد اوپر نیچے آگے پیچھے دریں بائیں اللہ کی ہے ہم اللہ کے لیے جی ثابت نہیں کرتے مطلب ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے نہ کہتے ہیں نیچے نہ کہتے ہیں دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے جو کسی بھی طرح نہ ہو وہ ہے یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے اب ایسا گدر قسم کا سیدھا رکھنے والا وہ پکا تھا مسلمان اس نے جو عقیدے کے بارے میں فیصلہ کیا اس کے اوپر کوئی آنکھ نہیں اور معاملات کے بارے میں اگر کسی نے کوئی اپنی کوتاہی مانتے ہوئے بھی فیصلہ کر لیا غلط اللہ شبہ صاحب نے تین لفظ بولے ہیں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والوں کے لیے کافروں فاقف ہوں ظالم ہوں خلاق فیصلہ کرنے والے کافر ہیں فاسق ہیں ظالم یعنی ہر آدمی جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا کبھی وہ ظالم ہوتا ہے بھی وہ فاس ہوتا ہے اور کبھی وہ کافر ہوتا ہے کافر وہ اسی صورت میں بنے گا جب وہ اپنے فیصلے کو شریعت کے برابر یا شریعت سے افسر و بہتر کرار دیں اور جب اپنی کمی کو کا ہی سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ ٹھیک ہے شریعت کا یہ حکم ہے لیکن میری مجبوری ہے اور چلا اور چلا تو یہ قرار پائے گا اور جب کسی سے انتقام لینے کے لیے وہ خلاف شرا فیصلہ کرے گا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت نے یہ تین بولنے او لائے کا احمد کافر ہوں اولا کا حمل کاف ہوں اولا کا حمل ظالم اس کا سفارا کہ یہ تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں کافر خاطف ظالم تو اس لیے حکومتوں اور عدالتوں کو جو لوگ تعبت کہتے ہیں وہ بیچارے عقل سے ہارے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور پھر تاروتی عدالتیں اور فلاں, فلاں عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور شبدہ بادی اور لوگوں کو متأثر کرنا وہ خود کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان سے کروانے نہیں دیتے دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے اس کا فیصلہ کا نہیں کرتے کون کرے گا سنتا ہے ایک آدمی دوسرے کی جاگیر پر زمین پر, پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیسے فیصلہ ہوگا بغیر سنتے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو والوں کو تم نے بنا دیا ہے اب نتیجہ کیا نکلے گا بیٹھے رہ تو ان سے فیصلہ کروانے کا حکم ہے جو فیصلہ کر سکتے ہیں ہاں وہ مسلمان ہیں اپنی کمی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہیں سارے ہی فیصلے وہ خلاف شریعت نہیں کرتے اب کچھ ایسی امور ہیں جو شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی فکان فی کے مطابق ہوتے ہیں اب چور کا ہاتھ کاٹ دوتی ہے ٹھیک ہے جی کہتی ہے مسجد سے چوری کرنے والا چور نہیں اچھا جہاں سے دکاندار مثلاً اس نے گاڑ بٹھایا ہوا ہے وہاں سے چوری کرنے والا چور نہیں بچے کو کوئی اگوا کر لے گردہ فروش وہ چور نہیں اس پہ چوری کی یاد نہیں لگے گی ایسا پیچھے رہ کیا گیا کوئی زیور چورا لے وہ چور نہیں ایک آدمی ہے اس نے چوری کا پروگرام بنایا تین چار بندے ساتھ بلایا ایک نے تالا توڑ دیا تالا توڑ پہ چلا گیا دوسرا اندر داخل ہوا اس نے مال نکال کے باہر رکھ رہ دیا اور تیسرا آیا وہ اٹھا کے لے گیا کہتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی چور نہیں اسی پر ہاوری لگے گی اسی کا ہاورے کا اب بتاؤ اور دنیا میں چوری کیسے ہوتی ہے پیچھے رہ کیا گیا حفاظت میں پڑا ہوا سامان اٹھا اس کو چوری نہیں مانتے اس پر ہاتھ نہیں لگو اب روڈ پہ تو رکھ کے کوئی نہیں جاتا اپنا سامان کسی نہ کسی طرح کی حفاظت نہیں ہوتا ہے تو بہرحال یہ خود تر طرح کیے ہو گئے ہیں اپنا پتا کوئی نہیں اور اٹھ کے عدالتوں کے اور حکومتوں کے گلے پڑ جاتے ہیں تاغت تاغت کی رت کٹانے کے لیے دل کا ہم گالا لمبڑی دام شیطان چاہتا ہے تو ان کو دور کی گمراہ میں مطلع کر دے باقی اس کی تفصیل وہ آگے انشاءاللہ جب ہم ان آیات آیا پہنچے گئے ملبا انضر اللہ تو وہاں پہ انشاء اللہ کریں گے رسول اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ منافقین سدو نسودہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں رک جاتے ہیں صاف صاف منہ موڑ دیتے یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کے پاس مشرقوں کے, کے پاس جا کے اپنے فیصلے کروانے کے بجائے اللہ کے نبی اللہ کے رسول کے پاس آؤ اسلام کی عدالت میں آؤ اور یہاں پہ آ کے اپنے فیصلے کرواؤ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بس ویسے ہی گئے تھے ادھر ادھر ہمارا مقصود اصل میں اصلاح کرنا تھا وہ صبح صفائی کرانے سے اس لیے چلے گئے فقیفہ ادا اصلاب مصیبت نماقت دلط ادی پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا سنہ جاؤ کا پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ نب اللہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ان اردنا اللہ خانہ توفیقا ہم نے تو بھلائی اور واقفت کا ہی ارادہ کیا ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی درست کام ہو جائے کوئی مواقف پیدا ہو جائے اولا یا قلو بہن یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے فعن ہوں آپ ان سے اعراض کریں وہ ادہ نصیحت کریں فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بلیغہ اور ان کے دلوں میں اثر کرنے والی باتیں کہیں ارسد نام الرول اللہ عبد اللہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے ولّا ہوں کہ فر اللہ وسطول اور بے شک جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا پھر وہ آپ کے پاس آتے اللہ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی معافی مانگتا لبا اللَّهَ اللہ طا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے یعنی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رسول کی اطاعت کرتے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اس کے رسول کی المر کی اطاعت کرو اور کہا ہے کہ تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ انہیں بھی چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور پھر اگر ان سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے وہ خود بھی اللہ سے مواقع مانگتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان کی خطاؤ گناہوں کو معاف کر دیتا لیکن یہ اپنی ہٹ دردی اور جلد پر اڑے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں اسی کو درست کہتے اور مانتے ہیں یہ واضح منافقین کی حالت ہے